لی محد اس سے کہا جائے گا تم یقیناً اس دن سے غافل تھے تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے پس آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے اس دن جنوں اور انسانوں سے کہا جائے گا کہ تم سب یوم آخرت اور اس کی ہولناکیوں سے غافل اور دنیا اور اس کی لذتوں میں مشغول تھے تو آج ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا ہے اب تم ہر چیز کو اپنے سامنے آیا پا رہے ہو مجاہد نے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ آج تمہاری نظر تمہارے میزان عمل پر ایسی لگی ہے کہ ہٹتی نہیں ہے تمہاری بینائی میں تیزی آ گئی ہے بڑے غور سے دیکھ رہے ہو کہ تمہاری نیکیوں کا پلڑا کہیں ہلکا تو نہیں ہو رہا ہے